تسلیما حالات و ردی کا آپ کے رب کی قسم لا یمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے وہ ممن نہیں ہو سکتے حق کا حق کے منہ کا حق کہ وہ آپ کو حاکم مان لیں فیصل مان لیں فی ما شاہجہارہ دینا اس بارے میں اس چیز کے متعلق جس میں آپ کا اختراع ان کے درمیان اختراع ہے وہ ہرا جن کوئی تنویر کے متعلق جو آپ نے کیا تسلیم آ اور وہ اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں اللہ نے حکم دیا اللہ اور اس کے رسول کی عطاق کرو عورت امر کی عطاق کرو پھر اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اور اردو ہو رسول تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تحلقہ دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور پھر اس کے بعد اللہ سرخانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ باہر جھگڑوں کا فیصلہ کروانے کے لیے کتاب و سورت کی طرف اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ جو رید کی طرف فیصلوں کو لے کے جاتے ہیں تو اب یہاں پہ ایسا سبحانہ ہوا کہ واضح فرما رہے ہیں کہ جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو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 یہ دونوں چیزیں یو ہٹ کے منہ کا فیم ہوں ان کے ماں بہن ان کے درمیان جو جگڑا ہے اس میں وہ آپ کو فیصل مانے لال فیم خارا جن کا بہت دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں پھر کسی قسم کی تنگی بھی محسوس نہ کریں وہ یو سلیم و دل و جان سے آپ کا فیصلہ مانیں پھر یہ مومن میں ہے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 نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر جو اس نے سمجھا اس کے برخلاف فیصلہ ہو جائے تو اب چونکہ تیسرے کو انہوں نے خالص مانا تو تھا اب فیصلہ اس کا ماننا پڑ جاتا ہے لیکن دل راضی نہیں ہوتا تو دل راضی کب ہوگا کہ جب بندہ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 کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کے مطابق میں ہر پر ہوں لیکن ہو سکتا ہے مجھے غلط بھی سمجھ آئی ہو اتنی گنجائش رکھ کے جب جائے گا فیصلہ کروانے تو پھر اس کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرے گا بگلنا نہیں کر سکتا تو مسلمانوں کے بعد جو لڑیاں گھگڑے تلاد اور فساد اور اختلافات اور مشاجرات ہوں ان میں جب آپس میں اس طرح کا کوئی اختلاف روا ہو جائے تو اپنی بات کو ہاتھ ماننا چاہیے کہ میری بات ہق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو भी मानना चाहिए بھی ماننا چاہیے اختمال ہے ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط بھی ہو اسی لیے مجھے جی جب اجتہادی مسئلہ آتا ہے نا جس کے بارے میں قرآن مجید کی واضح نقص نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ پیش آف کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا ہر ہمیں قرآن سے ہی نکالنا ہے یا حدیث سے نکالنا ہے اب قرآن و حدیث میں اس چیز کا واضح حکم نہیں اب اشتدال کی باری آتی ہے اجتہاد کرنے کی اجتہاد کر کے ایک موقف اپناتے ہیں ٹھیک ہے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 آواد ہے، درست ہے لیکن بہت خطرہ ہے اس میں روسی کا امکان بھی ہے غلطی کا امکان اگر نہیں ہوتا تو اگر یہ علاقے میں نہیں ہوتا وہی کے علاوہ ہر چیز میں غلطی کا امکان موجود ہے جس کے اوپر واضح وہی نہیں ہم نے وہیں سے استعمال کرنا ہے ہو سکتا ہے موقع ولد بھی ہوگا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 اب دیکھیں قانون کیا بنا رہے ہیں کلو آیا پن سواد آیت ہمارے اصحاب کے خلاف ہو یہ قانونی الٹا پہلا گلہ اس کا الٹا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وہ موقف ہمارا یا ہمارے اصحاب کا موقف اور جو کسی آیت کے مخالف ہو آیت کسی کے مخالف نہیں ہوتی موقف آئٹ کے مطابق یہ مخالف ہوتے ہیں ایسے ہی حدیث کے بارے میں سوچ بنایا ہے کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے کتاب کے قول کے مخالف آئے گی ہم اس کے اندر تعمیر کریں گے اس کو منسوخ سمجھیں گے اس کو کسی مضبوط دلیل کی وجہ سے مرجو قرار دیں گے کہ وہ مضبوط دلیل ہمیں پتا تھی ہے ہمارے گھوڑوں کو پتا تھی تو اس کی وجہ سے یہ مرجوب یعنی ماننا نہیں ہے کیوں دماغ یہ درخوایا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ غلطی گائے نہیں سناتے تو اس لیے وہ قرآن اور حدیث کی واضح آیات اور محسوس کے باوجود اپنے موقف کو نہیں چھوڑتے ڈٹے رہتے تو اس لیے کوئی بھی موقف اپنانے سے پہلے اس کو آپ حق سمجھیں درست سمجھیں سب ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اوپر واضح نش نہیں تو پھر اس کو آپ مشتمل نل بھی مانیں اب میں ایک نثال دیتا ہوں اس رمضان مبارک کے مہینے میں بات چلی میت کی طرف سے رمضان کے روزوں کی قضا دینے کی میں نے ریز پیش کی کسی بخاری کی روایت ہے ممتا لاڑ ہی سیاہ مم سامان سیا کوئی آدمی جس کا روزے فرض ہوں وہ روزہ اپنی زندگی میں نہیں جا سکا کسی بیماری یا سطر کی وجہ سے فوج ہو گیا سامان ہو جو ہو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں اب یہ حدیث عام ہے اس میں وضاحت نہیں ہے کوئی تختیص نہیں ہے کہ نظر کے روزے یا رمضان کے روزے یا تفارے کے روزے تفتیص نہیں ہے اس میں عام ہے تو عموم کا تقدا یہ ہے یہ نق عام ہے روایت عام ہے تو جس قسم کے بھی روتے جو فرق پہنچے پاس چاہے وہ نظر کے ہوں چاہے وہ بخارے کے ہوں چاہے وہ رمضان کے ہوں اس کے اولیاء آپ کی طرف سے روڈا رکھیں اچھا ایک اور روایت آتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک عورت آئی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری ماں کو تو بہت ہے اس نظر پر نظر نے اس کی طرف سے روزے رہا ہے اب اس دوسری روایت کی وجہ سے صحیح بخاری کی وہ پہلی جو روایت میں نے بیان کی ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ موقف اپنایا کہ اس سے مراد بھی جو حدیث عام ہے اس سے مراد بھی نظر کے روزے کی ہے تو میت کی طرف سے نظر کے روزے رکھے جائیں گے رمضان کے روزے نہیں رکھے جائیں گے ان کا پسارا دے دیا جائے گا اور یہ واپس کئی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہوا ہے اس بار رمضان کے جب یہ بات شریف تو میں نے مزید روایات کو خنگالا امام سیام سوری اللہ یہ بہت بڑے سفی اور بہت بڑے محدت تھے اب تو مشہور مطلب ہو گیا نا چار مالکی ہنگلی شافی حنفی چار بس تو عام لوگوں کو اس کے علاوہ پتہ نہیں مگر نہ جب آپ فکا کتابیں پڑھیں گے تو یہ مالک اور حنی... ابو حنیفہ اور شافی اور حمد ابن حنگل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 اتنا مقصر ہیں بہت زیادہ روایات ان کی ایک کتاب ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ایک جز حدیثی چھوٹا سا کتابوں نے روایت اپنی سند کے ساتھ نقل کی اور اس میں وضاحت موجود ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں اور اس میں الفاظ راد آپ نے اس کی طرف سے بھی روزے رکھنے کا حکم دیا یہ روایت میرے سامنے آئی ویسے تو اس کو امام نے ذکر کیا اپنی کتاب میں تو جب وہ اوپر والی کتاب سے مل گئی تو میں نے جنتا طور پر وہ اوپر والی جو تھی صنعت وہ بیان کر دی ہے اور تاکہ اس سڑک بھی چھوٹی ہوتی اس کی تحریر بھی آسان ہو جاتی ہے جتنا آپ لیٹ ہوگا سڑک اتنی زیادہ لمبی ہوگی کنجلیں اتنی زیادہ بڑھیں اچھا اس پر چونکہ ایک موقف بنا ہوا دماغ میں کہ جی صرف نظر کے روزوں کا پٹارا لینا اپنا روزے رکھیں گے ولیج کی طرف سے اور دوسرے لگیں گے اب اس کے اوپر وہ شروع ہوگی تعلیمیں ایک صاحب نے اس کے دو راغی پر اعتراض کیا ایک تو امام سفیہ شوری پر اعتراض کیا کہ امام سفیہ شوری وہ خود مردل ہیں اور مدلس راوی جب ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی تو دوسرا اعتراض امام سفیان سوری کے شعر ان کے استاد پر کیا کہ وہ بھی ہی متلف ہیں تو وہ بھی انھ سے بران کر رہے تو ادائیے توڑ نہیں ہے جبکہ امام سفیان سوری رہے محلہ جو ہیں وہ طبقہ خانیا کے متعلق ہیں اور ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ان کی روایت کو کسی کرینے کے بغیر رد نہیں کیا جائے گا آنے والی روایتوں میں جتنے بھی طبقہ خانیاں کے متعلق اور دوسرے جو تھے نام سفیا فوری کے شہر اس کے بارے میں حقیب نے حضرت احمد اللہ کو دیکھا تو انہوں نے اس کو متلسین میں شمار کیا ہوا ہے لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ کس سفروں کی تدریسی سی مشہورات ہیں تدلیف کے بارے میں جب سارا تفصیل کے ساتھ پڑا تو پتا چلا یہ تدریف ہے قرار دینا ہی غلطی ہے وہ مدلس ہے لہذا دونوں اعتراف روایت پر ختم ہو گئے اچھا یہ اطراف ختم ہو جانے کے باوجود ابھی تک کئی دماغوں کے اندر یہ اشکار ہے کہ نہیں بس وہ نظر کے روزوں کا ہی حکم ہے کی طرف وجہ کیا اپنے موقف کو مشکل دل حتر نہیں مانا اگر اپنے موقف کو درست سمجھے لیکن مشکل دل خطر مانگے واضح ناست ہے ندی ترین صرح وسن کی واضح ناطے حدیث ہے اور پھر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 تو امام مسلم نے جیسے سنی ویسے اپنی کتاب پھر سے امام دیسلم سوری ہیں تو بھل موجود ہے تو اس سے معاملہ پر کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ رمضان کے روزے بھی اگر میت پر فرض ہوں اور وہ اپنی زندگی میں نہ رکھ سکے کسی بھی روزہ سے تو اس کو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزے رکھیں لیکن ودے کے آنے کے باوجود وہ ایک دس شوق لگتا ہے جھٹکا لگتا ہے کہ میرے موپک کو کیا ہو گیا تو چلو جھٹکا لگنے کے بعد بھی بتا مان تو لے نہ کھانے کے بعد لیکن نا ماننے پر اکسانے والی کیا چیز ہے جو پہلے دماغ بنایا تھا اس کو خطرہ کا محتمل نہیں سمجھا اس لیے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 اور وہ موقف جو واضح نق تو مشتمل ہوتے ہیں اب جیسے نماز کی فرضیت قرآن میں واضح اب اس کے بارے میں یہ سوچنا ہی چاہیے کہ نماز کو ہمارا موقف ہے کہ نماز فرض ہے ہو سکتا ہے یہ موقف غلط ہو اس کے بارے میں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ واضح نق ہے حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے قرآن میں واضح الفاظ ہے اس کی فرضیت وہ مسئلہ جو اتحادی نوقیت کا ہو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 اب جس طرح ہمارے جدید دور میں آپ لگا لیں کہ یہ اپنا ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر لینا یہ جائزہ کہ نہیں کیا یہ جی تصویر ہے یا نہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اکثر ہے لیکن جو لوگ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں جنہوں نے مطلب مووی میکنگ مووی مکسنگ یا پھر اسی طرح کے اپنا ایڈوپ فوٹو شاپ اس طرح کے کوئی سافٹ ویئر بڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مووی کے ویڈیو کے اندر بھی تصویر متحرک نہیں ہوتی بلکہ اسکل پکچرز ہوتی ہیں ویڈیو کیمرہ ایک پیکنڈ میں نو سو سے زائد تصویریں کھینچتا ہے اسی کی تیزی کے ساتھ سلائیڈ شو کرتا ہے جو متحرک نظر آتی ہے اور یہ تصویر کیا چیز ہے روشنیوں سے پیداوار کی جاتی ہے کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے روشنی مناقص ہو کے ہماری آنکھوں میں آتی ہے سب چیز ہمیں نظر آتی ہے اس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 اب یہ فیصلہ کرنا کہ آیا یہ تفریح ہے یا نہیں یہ اجتہانی مسئلہ ہے اب اس میں جو موقف اپنائیں ہمارا یہ موقف درست ہے لیکن مشتمل لکھا ہے کہ واضح مضبوط دلیل ملے اس کو چھوڑ دیا جائے تو جب تک یہ چیز دماغ میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک یو سلیم تسلیمہ والی کیفیت نہیں بنتی فلاں و ردی کا ہرگز ایسا نہیں وہ ردی کا آپ کے رب کی قسم لاحق مینون یہ ایمان نہیں لائیں گے منہ نہیں ہو سکتے حٹ کا حق کے منہ کا قیمہ شجارہ بینا ہوں حتہ کہ آپس کے واہن جھگڑوں میں یہ آپ کو اپنا فیصل مان لیں سنما لال یا جن کا وئی تھا پھر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور یو سلیم و تسلیم اور اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں